الحمد رب عالمی و والسلام على سید المرسلین وعلى دلم سلین و اما بعد وانا اپریشن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تقریباً ہر مسلمان حیرت زدہ اور پریشان ہے مختلف طبقے مختلف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں کوئی جذباتی ہو کر اس کارروائی کو قبائلی نظام اور قبائلیوں کی مذہبی ذہنیت کی بےکونی پر حمل کرتا ہے کوئی غیروں کی طاعت و فرما برداری کا نتیجہ قرار دے رہا ہے اور کوئی ملکی تحفظ و سلامتی کے لیے کیے جانے والے لازمی اقدامات کا حصہ ظاہر کر رہا ہے غرض یہ کہ وانا آپریشن پر ہر پاکستانی اپنے تحفظات رکھتا ہے اور اپنی توجیہات پیش کر رہا ہے مگر پاکستان اور اسلامی دنیا کا ایک طبقہ جو پاکستان اور اسلامی اقدار کے درمیان گہرے تلازم کا قائل ہے وہ اس صورتحال پر انگشت بدندہ ہے وہ اس صورتحال کی معقول تعبیر اور مناسب توجیح سے قاصر و عجز ہے ظاہر سی بات ہے کہ اولن مسلمان ثانین پاکستانی ہونے کے ناطے ٹھنڈے دل و دماغ سے جب ہم وانا کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس مخلص طبقے کی حیرت بجا معلوم ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قطع نظر اس کے خیوانہ اپریشن کے مقاصد و اہداف کیا ہیں یہ آئندہ اس کے عواقب و نتائج کیا ہوں گے اس وقت جو دو طرفہ نقصان ہو رہا ہے دونوں جانب سے قیمتی قیمتی جانیں اور بھاری املاک ضائع ہو رہی ہیں یہ سب کس کا نقصان ہے اور اس کی شرعی نوعیت کیا ہے مثلاً اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلمان فوج قبائل کے ہاں پناہ گزین یا کسی پناہ دہندہ مسلمان کو قتل کر دے تو کیا کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مقتول کی حیثیت پاکستانی حدود میں درانداز ہونے والے غیر مسلم فوجی انڈین آرمی کے ہندو سپاہی کسی ہے بلکہ پورے وصوخ سے کہا جا سکتا ہے اتنا فرق تو ہر پاکستانی مسلمان تسلیم کرنے کو تیار ہوگا کہ وانا میں جان بحق ہونے والے سویلین اور ملکی سرحد پر ہماری فوج سے لڑتے ہوئے مارے جانے والے غیر مسلم ہندو سپاہیوں میں دنیا و آخرت ہر دو اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے اور دونوں کارروائیوں کی حیثیت واضح طور پر جدا ہے نیز وانا پر فوج کشی کو اسلام و پاکستان دشمن افواج پر لشکر کشی کی مانند بھی کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وانا اپریشن میں ہلاک ہونے والے پاکستانی فوجی کا وہی حکم ہے جو افغانستان اور عراق میں مصروف عمل غیر ملکی فوجیوں کا ہے کیونکہ وانا آزاد علاقہ ہونے کے باوجود پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی فوج غیر مسلم بھی نہیں ہے بلکہ الحمد اکثریت مسلمان ہے اور فوج ملک کا واضح ترین شعبہ بھی ہے جسے پاکستانی قوم اپنے خون پسینے سے جمع شدہ سرمایہ کے دو تہائی سے زائد فیصد حصے سے اس لیے تیار کرتی ہے کہ وہ ملک کی مذہبی اور جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید یا غازی کہلائے اگر ملک و قوم اور اسلام کا یہ قیمتی سپاہی کافروں کی بجائے اپنوں ہی کے ہاتھوں بغیر کسی شرعی و قومی اعزاز کے یوں ہی ڈیر ہو جائے تو ملک و قوم اور اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اصلی کہ اس کارروائی کے دوران اگر ہماری فوج کے جوان مرے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچے تو یہ ملک و قوم کا نقصان ہے اور اگر ہمارے ہی ہاتھوں قبائلی مسلمان یا ان کے روایتی و مذہبی مہمان مرے تو یہ بھی مسلمانوں کا قتل اور ہمارے ایمان اور اخوت اسلامی کا خسارہ و نقصان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح وہ یا ہمارا اپنا ہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مؤمنوں کو ایک آدمی کے مختلف اعضا کے مان قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے عنعان ابن بشیر نبی اللہ عنہ قال خال ر اللہ صلی اللہ علیہسلم کلتقا کلو مسلم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خدا ایک رسول اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک شخص کے اعضا جسم کے مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین و مسترب ہو جاتا ہے اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کیا کوئی عقل من انسان اپنے ہی بعض اعضاء کی قطع و برید کر سکتا ہے اگر کوئی اس قسم کی نہ سمجھی بلکہ حماقت پر مصر ہو یا مبتلا ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح و فہمائش شرعان و اخلاقا ضروری ہوتی ہے ارشاد نبوی ہے ان انس نضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصرہو مظلوما فکیف انصرہو ظالما قال تمنعہو من الظلم فذالک نصرک ایاہو متفق علی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ و ظالم ہو یا مظلوم ایک صحابی نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کر رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو ظلم سے روکو اور یہی یعنی اس کو ظلم سے روکنا اس کے حق میں تمہاری مدد ہے کیونکہ اس کو ظلم سے روکنا گویا اس کو اپنے نفس و شیطان پر قابو پانے میں مدد دینا ہے اس بنا پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اوانا آپریشن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو جذبات کی بھیڑ چڑھانے کی بجائے احکام اسلام اور ملک کے دینی تشخص کی کسوٹی پر پرکھا جائے اسلامی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دینے والے یعنی مسلمان کا قتل تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں بلکہ حرام ہے کسی مسلمان کے خون کو مباح قرار دینے والے اسباب تین ہی ہیں نمبر ایک شادی شدہ مسلمان کا ارتقاب ذنا نمبر دو مسلمان کو قتل کرنا نمبر تین دین سے برگشتا یعنی مرتد ہو جانا جیسا کہ مسند احمد میں ہے لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدا ثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس والتارق لدینه المفارق للجماعہ وفي رواية لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو نفس بنفس ذرا اور فرمائیے کہ آج جو لوگ مسلمان ہمارے زیر اعتاب ہیں انہوں نے ان تین جرائم میں سے اگر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ شرعی لحاظ سے قطع مجرم نہیں ہیں بلکہ وہ بے گناہ اور معصوم کہلائیں گے اور اللہ تعالی کے ہاں ان کا قتل قتل نہ حق شمار ہوگا قرآن و سنت کی متعدد نصوص میں قتل مؤمن کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے جنہیں چند صفحات میں جمع نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم میں تقریباً انتالیس سے زائد مقامات پر بے گناہ کے قتل کے حرمت و ممانعات کو بیان فرمایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر آدھی بات برابر بھی تعاون کیا تو اللہ تعالیٰ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آس من رحمت اللہ رحمت خداوندی سے محروم لکھا ہوا ہوگا سنن ابن ماجا میں ہے من اعان على قتل مؤمن بشطر کلمت لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آئیس من رحمت اللہ ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے کسی خصومت میں ظلم کا ساتھ دیا تو وہ یقینی طور پر غضب الہی کا مستحق تہرہ من اعان على خصومت بظلم فقد باء بغضب من اللہ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اس پر ظلم کرے نہ ہی دفع ظلم کے وقت اسے تنہا چھوڑے اور نہ ہی اس کو دشمن کے حوالے کر کے ہلاکت میں ڈالے بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ظلم و زیادتی کرنے والے کے ظلم سے بچاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخلم المسلم ولا ہو ولا ہو اگر کسی مسلمان حکومت یا اس کے کسی ایک فرد کی اجازت سے کوئی انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اگر اسلامی حکومت کی حدود میں داخل ہو جائے اور یہ مظلوم و کمزور انسان کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا قتل کے درپے قاتل کے خوف سے اسلامی حکومت یا کسی بھی ادنا فرد سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرے اور اس کو پناہ دے دی جائے تو پناہ دینے والے مسلمان فرد اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس پناہ گزین کی حفاظت کرے اسے ظالم کے ظلم سے بچائے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بجا لانے میں کوئی قطر نہ چھوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدات اعداد کے ذریعے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہیں پر فرمایا کہ میں ایسے مسلمان سے بری ہوں جو پناہ گزین کے ساتھ ایفا عہد نہ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے چاہے وہ مقتول پناہ گزین کافر ہی کیوں نہ ہو هنات جمع الجوامع مما منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من امنا رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا اور کہیں یوں فرمایا کمزور اور طاقتور تمام مسلمانوں کا ذمہ برابر ہے یعنی اگر کوئی کمزور مسلمان فرد بھی کسی کے ساتھ پناہ اور حفاظت کا عہد کر لے تو حکومت سمیت ساری مسلم رعیت پر اس عہد کی پاسداری شران لازم ہے اگر کسی نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا ذمہ توڑا تو اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے ایسے لوگوں کی کوئی نفلی اور فرض عبادت قبول نہیں جنابه البخاري الشريف منقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم فمن اغفر مسلما فعليه لعنه الله فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ذرا غور فرمائیے جب ایک کافر پناہ گزین مظلوم کا اسلام میں اتنا احترام ہے اور اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے تو مسلمانوں کے ہاں ایک مسلمان پناہ گزین کی جان مال اور عزت و آبرو شریعت اور صاحب شریعت کی نظر میں کتنی ضروری ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشادہ اکرامی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اگر آزاد قبائلی مسلمان اپنے مسلمان پناہ گزینوں کو جو شرعی طور پر ہماری حکومت کے مجرم نہیں ہیں حکومت کے حوالے کرنے کے شران پابند نہیں بلکہ انہیں پناہ دینا اور ان کو بچانے کی ہر ممکن تجبیر کرنا قبائلیوں کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر مسلمان رعیت اپنی حکومت کے غیر شرعی مطالبہ پورا کرنے سے معذرت کر لے تو یہ بغاوت یا جرم کے زمرے میں نہیں آتا اور اگر قبائلیوں کو اپنی اس شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے تو یہ بھی معصوم و مظلوم لوگوں کا قتل کہلائے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں یعنی اقتدار اعلیٰ کے احکام و قوانین سے متصادم کسی بھی صاحب اختیار و اقتدار کا حکم واجب العمل نہیں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر ایک لشکر بھیجا اور ایک صاحب کو لشکر کا امیر بنایا اور لشکر کو حکم دیا کہ تم نے امیر کی طاعتوں پر مابرداری کرنی ہے موقع پر پہنچ کر امیر نے آگ تیار کی اور ازراء امتحان لشکریوں کو اس آگ میں کود جانے کا حکم دیا تو ایک طبقے نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا ہم جہنم کی آگ سے بات کر اسلام میں آئے ہیں اب اس آگ میں دیکھ جائیں جب لشکر کے دوسرے طبقے نے امیر کی تعداد سمجھ کر آگ میں کود جانے کا ارادہ کر لیا یعنی وہ آمادہ ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آگ میں داخل ہو جاتے تو ہمیشہ اسی میں رہتے یعنی آخرت میں بھی آگ ہی کے مستحق ہوتے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں امیر کی اطاعت جائز نہیں ہوتی بلکہ امیر کی اطاعت تو صرف اچھائی کے کاموں میں ضروری ہوتی ہے مندرجہ بالا روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حاکم وقت یا کوئی بھی با اختیار فرد اپنے ماتحتوں کو خلاف شرع کام بجالانے کا حکم کرے تو افسرے والا یا حاکم وقت کا ایسا حکم بجائے خود قانون الہی سے بغاوت ہے اور اس کی تعمیل پر ماتحتوں کو مجبور کرنا ناجائز و حرام ہے کہ جائیں کہ کسی معصوم اور بے گناہ مسلمان کے قتل کا حکم امت مسلمہ کے تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دوسرے کے قتل پر مجبور کیا جائے یا اس کو دھمکی دی جائے کہ اگر فلاں کو قتل نہ کیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی جان دے دے لیکن دوسرے کو قتل نہ کرے یعنی اپنا خون کسی اور کی گردن پر جانے دے مگر اپنے ذمے کسی کا خون نہ لے پاکستان کا دینی و نظریاتی تشخص اگر ہم وانا وزیرستان کی صورتحال کو وطن عزیز کے دینی اور نظریاتی تشخص کے تناظر میں دیکھیں تو بھی جذباتی اقدامات کی نظی اور حوصلہ شکنی ہی نظر آئے گی مثلا اسرائیل یہودیت کے نام پر مہارج وجود میں آیا اور حت طلوساں دنیا بھر سے یہودی وہاں جمع کیے گئے جو نہ جا سکے وہ بھی اسرائیل پر اپنا مذہبی اور نظریاتی حق رکھتے ہیں اگر دنیا کا کوئی بدنام زمانہ یہودی عالمی مجرم ہونے کے باوجود اسرائیل میں پناہ لینا چاہے تو نظریہ اسرائیل کی روح سے وہاں کا ہر یہودی اپنے یہودی بھائی کو پناہ دینے کا پابند ہے تو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ملک اور اس کے مسلمان باشندے نظریائے کے تحت کسی کلماگو کو اپنی دھرتی پر پناہ دے کر مجرم کہلائیں گے کیا ہم اس الزام کا مہرط بننا پسند کریں گے کہ ہم اپنی مذہبی اقدار اور نظریات کی پاسداری کرنے میں اسرائیلیوں جیسے بھی نہیں ہے اور کیا یہ نظریہ پاکستان سے انحراف شمار نہ ہوگا جن لوگوں کی گرفتاری یا قتل کے ہم درپے ہیں وہ بہر صورت اسلامی لبادے میں ہیں دنیا بھر میں جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے اس سے یہ لبادہ نہیں اتارا جا سکتا مسلمانوں کے حکمران تو ظاہری اور زبانی طور پر اس پروپیگنڈے میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کے جذبات خیالات اور قلبی ہمدردیوں کو بدلا نہیں جا سکتا تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کارروائیوں کے باوجود اسلامی دنیا میں وطن عزیز کا دینی و نظریاتی تشخص متاثر نہیں ہوگا فوج کسی بھی نظریے اور فکر کے حامل ہو ڈسپلن نظم و ضبط اور شعاری اس کی بنیادی ضرورت اور شرط ہے اور شریعت نے بھی بہت اہمیت دی ہے مگر وزیرستان کی پیچیدہ صورت حال میں اگر ہمارے مسلمان فوجی کو اپنے مسلمان بھائی کی گرفتاری یا قتل کا حکم ملے اور وہ سرکاری آرڈر اور حکم الہی کے درمیان معلق اور متردد ہو کر رہ جائے اور کارروائی میں شریک ہونے سے انکار کر دے اور سرکار کے آرڈر کی بجائے حکم الہی کے سامنے بے بس و مجبور ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کر دے تو اس کا اثر مسلمان فوجی کی ذات سے زیادہ فوجی نظم و ضبط پر یقیناً مرتب ہوگا خواہ وہ کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو خدا نخواستہ ایسی صورتحال کے نتیجے میں لاحق ہونے والا خطیر نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو چند غیر ملکیوں کے ملک کے گوشے میں موجودگی سے لازم آ رہا ہے کیا اس قسم کے خطرات و نقصانات کی راہ پر چل پڑنا ملکی نظم و ضبط اور امن و سلامتی کے حق میں ہو سکتا ہے یقینی بات ہے کہ کوئی بھی دانش مند مسلمان ان جیسے نقصانات کو ملکی امن و سلامتی اور وطن عزیز کے دینی و نظریاتی تشخص کے حق میں نہیں سمجھ سکتا بلکہ اسے عظیم دینی و ملی سانحا ہی قرار دے گا اور اس کارروائی کو اسلامی دنیا میں پاکستان کے وقار و نیک نامی کے لیے بہت بڑا دھچکا بتلائے گا بلا شبہ یہ صورت حال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب شمار ہوگی مندرجہ بالا شریع احکام اور نظریاتی حقائق کی روشنی میں سوال نامے کے بنیادی پہلوؤں کے جوابات تو تقریباً معلوم ہو چکے ہیں ذیل میں اختصار سوالوں کے ترتیب وار جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک پاکستانی افواج کا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف فوجی اور جنگی کارروائی کرنا اور ان کا قتل یا گرفتاری بچن وجوہ ناجائز اور حرام ہے زیر اعتاب لوگ خواہ پناہ گزین ہوں یا مقامی شرعی اعتبار سے وہ کسی واجب القسل یا والدہ جرم کے مرتکب نہیں ہیں اس کا روائی میں ملک و قوم کا عظیم نقصان ہے جو بی وقت دین جان اور مال تینوں کی صورت میں ہو رہا ہے گویا یہ مسلمانوں کا نقصان در نقصان ہے اس کارروائی کے نتیجے میں قبائل میں ملک و قوم کے خلاف نفرت و دشمنی کی ایسی آگ بھڑک سکتی ہے بلکہ بھڑکنے لگی ہے جس کے سرد ہونے کا شاید مدت و انتظار کرنا پڑے اس لیے یہ کارروائی, اس لیے یہ کارروائی ناجائز اور حرام ہے اسے فوراً بند کیا جائے ان الحرام حرام و درعت حرام جواب نمبر دو کسی بے گناہ کے قتل کا حکم دینا اور اس حکم کی تعمیل کرنا دونوں حرام ہیں اس لیے کہ اس حکم سے کئی معصوم جانوں کا قتل لازم آتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے متصادم حکم کرنا تعمیل و آدم تعمیل ہر دو صورتوں میں تباہی و بربادی کا سبب ہے تعمیل میں آخرت کی بربادی اور آدم تعمیل میں اندرونی انتشار خلفشار اور اختراف کا بہت بڑا خدشہ ہے اس لیے حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو اور تعمیل ارشاد کرنے والے قابل رحم مسلمان فوجیوں کی عاقبت کو سامنے رکھ کر فیصلہ اور حکم دے اور اس کارروائی میں شریک ہونے والے مسلمان فوجی بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مسلمان کے قتل اور پھانسی یا کورٹ مارشل کے درمیان اختیار دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ کے لیے اخروی لحاظ سے آسان سہولت دے اور اور جائز یہی ہوگا کہ آپ کوٹ مارشل اور تختہ ادار کا راستہ اختیار کر لیں جواب نمبر تین کسی مسلمان کے قتل کے مجرم یا قتل کے درپے آدمی کا حکم اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آدمی کے نظریے اور نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے قتل کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اس کے ارتکاب کرے اور اسی نظریے کے ساتھ اس کے درپے ہوتے ہوئے مارا جائے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا کوئی بھی دینی اور اعزازی برتاؤ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر قاتل مسلمان کے قتل کو ناجائز جانتے ہوئے مرتکب قتل ہو رہا ہے تو وہ کافر نہیں بلکہ ڈٹائی کے ساتھ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بنا پر فاسق و فاجر تو کہلائے گا مگر مسلمان باہر کیف شمار ہوگا وہ عام مسلمانوں کے درجہ اعزاز سے پھر بھی محروم رہے گا جیسے ڈاکو راہزن اور خودکشی کرنے والے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب شمار ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں مگر عام مسلمانوں والے اعزاز سے اس طور پر محروم رہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں شرفا صلحہ اور بڑے لوگوں کو شرکت کرنے اور بڑے علماء کو ان کے جنازے کی امامت سے زجرن و توبیخن روکا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کے شرعی اور اخلاقی جرائم سے باز رہیں چنانچ جامع مزی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> یعنی ایک شخص نے خود کشی کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی غالب گمان ہے کہ وانا آپریشن کے شرکا مسلمان فوجیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے ان کے خلاف کا روائی کر رہا ہو اس لیے ان پر قتل مسلم کے مرتکب کا پہلا حکم عائد نہیں ہو سکتا البتہ مذکورہ حکم کے مؤخر ذکر پہلو کے دمن میں بہر حال شامل رہیں گے نمبر چار جن مجاہدین اور معصوم مسلمانوں پر جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے وہ اس جنگ کی زد میں آ کر یہ اپنی جان مال اور عزت و آبرو کے حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شہید شمار ہوں گے ان عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قتل دون ماله فہو شہید متفقن علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارائیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی قالک فلا تعطی مالک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسالت میں آپ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس میرا مال زبردستی لینے آئے تو کیا میں اپنا مال اس کے حوالے کر دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کو اپنا مال نہ دو اس نے عرض کیا یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑے تو کیا کروں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو اس نے عرض کیا بتائیے اگر اس نے مجھے مار ڈالا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہادت کا درجہ پاؤ گے اس نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں نے اس کو مار ڈالا تو اس کا کیا حشر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا اور تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین